اگر مجھے یہ ضلع یہ زالیاں معلوم ہے یہ زالیاں ہے مثلاً مثلاً بیس درجے کا یہ تو ویسے ہی کا ہوتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ضلع ہے چالیس انچ والا ضلع اس کا کوئی پتہ نہیں کتنا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ معلوم کروں یہ والا ضلع معلوم کروں تو میں کیسے معلوم کروں گا یا ہے کہ کیسے معلوم ہو سکے گا یہ ہوتا کون سا اس میں زیادہ رہے گا کون سا ٹین ٹین کیوں رہے گا متقابلہ معلوم کرنا ہے اور متصلہ معلوم ہے اور زاویہ بھی معلوم ہے تو وہ پولی چلے گا جس میں متقابلہ متصلہ اور زاویہ ہو اور متقابلہ متصرے کس میں اب دیکھ لینا ٹین کو میں ادھر ٹین تھا برابر ہے متقابلہ بٹا متصلہ تھیٹر کی جو میں زالیہ لکھوں گا ٹین بیس برابر ہے बिला बटा चालीस सही ऐसे ही होगा ना 20 बीस निकालने का क्या निकलता है थी थी थी थी थी ना। कोई और भी निकालता कि तस्गी को जाए 10-20 شر اشاریاں تین چھ تین نو تین نو اتنے ہیں بس ٹھیک ہے ابھی چار یوگیاں قابل بٹر چالیس اب کیا کرنا چاہیے چالیس کو نیچے سے اٹھا کے معلومات میں ایک طرف کے لیے مجھے دوسری طرف ٹھیک ہے تو یہ معلوم ہے ہمیں تو ہمیں اس کو اٹھا کے کدھر لے جائیں گے زرب ہو جائے کیونکہ نیچے تھا نا یہ چالیس زرب زیرو اشاریہ تین چھ تین نو برابر متقابلہ بٹا ایک ہے بٹا ایک کچھ تو کیا بنا چودہ اشاریہ پانچ, پانچ پانچ چودہ اشاریہ پانچ پانچ آٹھ پانچ آٹ پانچ آٹھ یہ ہو گیا متقابلہ ٹھیک ہے بہت آسان ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ متصرا تھا یہ متقابلہ تھا متقابلہ بڑا متصلا تو متقابلہ بڑا متصرا تو ادھر بیس آ 40 ادھر چالیس رکھ دیا اسٹینڈ بیس نکالا یہ آ گیا, 40 10, آ گیا 40 کو اٹھا کے ادھر لے گئے جو جواب آیا تو وہ اس کی مقبار ہے کہ یہ جو ہے یہ چودہ اشاریہ پانچ پانچ آٹھ ٹھیک ہو मैं इसको एक मीटर कर देता एक मीटर ठीक है एक मीटर कर देता अब आप अब निकालें कि यह कितना बनेगा यह इसी तरीके से निकालें जरा सत्य कैसे निकालते हैं यही बयानी जब यह चालीस नहीं है बल्कि एक है यह कोई पता नहीं कितना है निकाल के दिखाएगा कि ये कितना बनेगा ये अपने खुद अपने अकल के घोड़े घोड़े दौड़ाए سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرے سے پوچھیں گے تو اللہ اللہ ان فائدہ ہوگا دنیا کا بھی آپ چالیس کیجیے گا سی چالیس کیجیے گا نکال کچھ لوگ نکالنے جیسا ایک میٹر ہی رہنے ایک میٹر ایک ہی رہنے دے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ سنو زیادہ آسان ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط شاید ہو رہا ہے زیادہ آسان ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا پہ اس لیے کہ آپ نے چالیس کی جگہ ایک رکھا ہے ادھر لے آئے چالیس ایک ادھر لے آئے تو ایک سے اس کو ضرورت بھی تو یہی کیا ہے ٹھیک ہے تو وہی جواب رہ گیا تو اب یہ ہو گیا متقابلہ ہو گیا شیفر اشاریہ تین چھ تین نو ٹھیک ہے اتنے میٹر رہی ہے یہ ایک میٹر ہے نا تو جواب میٹر میں آ گیا تو سیفر اشاریہ تین چھ تین نو میٹر اس کا مطلب ہے کہ ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر میں ہاں ٹیڑھا کھڑا نہیں کریں میٹر کو میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہے سیدھے سیٹ ایک میٹر کے کپڑے کا میٹر جو ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر ہوتے انچ نہیں ہوتے میٹر میں میٹر میں سینٹی میٹر ہوتے تو 100 سینٹی میٹر ہے ایک میٹر میں تو آپ اس کو سو سے دے رہے ہیں کیا جواب آتا ہے تین نو تین نو تو چھتیس تین نو سینٹی میٹر ہو جائے گا اور کیا बड़ा गया सौ सेंटीमीटर है यह छत्तीसगढ़ तीन सेंटीमीटर हो गया कोई मसला नहीं बड़ा बहुत आसान आसान सूरत है।, <laughs> है ये एक खास सूरत है यह मैंने इसलिए निकलवाई है कि हमारे काम आती है آخرت میں. تو وہ کام اس طرح آئے گی کہ ہم لوگوں کو جب اثر کا وقت معلوم کرتے ہیں نا اثر کا وقت کہ اثر کتنے بجے ہوگی اس کے لیے اثر ہوتی ہے مصرے اول کے بعد یا مصر ثانی کے بعد تو مصر اول کے بعد ہوگی تو مصرے اول کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ سایہ اصلی جمع یعنی ایک آپ نے کھڑی کی ہے دوپہر کے وقت نشل نہ ہار کے وقت جتنا اس کا سایہ ہے وہ جمع ایک مسل یعنی اتنا اور بھی یہ اگر لکڑی میں یہاں کھڑی کی ہے اس کا سایہ نشل ہار سے اگر کتنا ہے تو اس کے ساتھ اتنا اور جمع کروں گا اب یہ ایک مسل بن جائے گا ایک مسل اسی بھی سوال اس کو کہا جاتا ہے ایک مسل اس کو کہا جاتا ہے تو ایک مشن تو بتائیے ہوتا ہے کہ ایک مشن کا مطلب ہے کہ جتنا یہ ہے اتنا یہ ہو لیکن یہ سایہ اصلی جمع یہ یہ سایاسلی جتنا ہوگا اس لیے سایہ اصلی معلوم ہونا ضروری ہے سایہ اصلی کہتے کس کو ہیں ہے سایاسلی کہتے ہیں کہ جب سورج وہاں سے دروع ہو کے ایسے آیا آتے آتے آتے آتے وہ جب ہمارا ایک दायरा है जिसको दायरे की सुंदर कहते हैं वह वो, वो दायरा होता है जो हमारा संतुलराज उधर कुछ में शिमाली उधर कुछ में जनूबी उनसे मिलकर बने उसको दायरा ऋ सुनार कहते हैं संतुलराज उधर कुत में शिमाली और उधर कुत में जनूबी समाली कुछ में शिमाली शिमाली जनूबी तो वहां एक दायरा फर्जी दायरा बनता है बस मैं वो यहां खड़ा हूं इधर तो एक मेरा संतुलरास है دوسرا یہ پنکھوں کی لائنسی نیت میں شمالی پر جا رہی اور یہ پنکھوں کی لائنسی نیت میں جنوبی پر جا رہی یہ جو دائرہ بن رہا ہے اس है کو کہتے ہیں دائرہ نسپنہار جس کا نام ہے دائرے نسندار یہ ہر ایک الگ الگ ہو ہر ایک علاقے کا الگ میرا لیے یہ ہے ان کے لیے وہ پنکھوں ملائیں گے کے لیے وہ اپنا دائرہ اس کہتے ہیں وہاں سے ہوتا ہے وہ ہارے ساتھ کے اوپر نہیں آتا بتایا تھا نا کہ ہم تو ہیں چونتیس گز ادھر سے چونتیس گز ادھر ہیں سورج کو زیادہ سے ساڑھے تیئیس گز لے کر چونتیس گزے تک پہنچ نہیں سکتا لہذا وہ جو وہاں سے کلو ہوتا ہے تلو ہو کے ادھر سے جاتا ہے ایسے اور ادھر ہمارے اس دروندہ سے گزر کر ادھر جاتا ہے جس مطلب سورج ہمارے اس نسند آر کے اوپر ہوگا یہاں سامنے وقت میرا جو سایہ ہوگا یہ سایہ سایہ اصلی کرائے جب سورج یہاں ہے اس وقت جو میرا سایہ ہوگا اس سائے کو کہیں گے کہ یہ سایہ اصلی ہے یہ اس وقت جو لکڑی کا سایہ ہوگا یہ کہیں گے کہ لکڑی کا سایہ اصلی ہے جس کا جو بھی سایہ ہوگا اس کا سایہ اصلی کہہ ہے اس کو پھر زوال کریں یعنی این زوال کے وقت وہ سایہ ہوتا ہے شروع میں وہ سایہ لمبا ہوتا ہے وہ ادھر لمبا رنگ ہونے کے بعد جیسے سورج اوپر آتا ہے یہ سایہ چھوٹا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسے گھومتا ہے تو یہاں آ جاتا ہے یہ سب سے چھوٹا ترین سایہ ہوتا ہے مختصر ہو گیا اس سے مزید چھوٹا نہیں ہو گیا ہوگا یہ اس کے بعد جیسے سورج ادھر جاتا ہے یہ دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتا سورج ادھر جائے گا یہ پڑھے گا تو جتنا یہ ہے سایہ اصلی اس کے بعد جب پڑھنا شروع ہوگا جب इतना बढ़ जाएगा ये मिस्ले अफल यानी के असले अफल का वक्त हो गया समझ में आया जब दो कद मेरे घर जाएंगे यदि साया असली इतना था उसके बाद एक कट बड़ा बिल कर बैठ गया फिर समझिए कि ये मिशल शानी होगी तो ये मालूम करना पड़ता है कि ये कितने बजे एक मिशन हुआ कितने बजे दो मिसन हो उसके लिए पहले साया असली मालूम करना शुरू اصلی معلوم ہوگا تم اس لیے ابل کا پتہ چلے گا وہ معلوم ہوگا تو اس لیے سانی کا پتہ چلے گا بات سمجھ میں ہم لوگ سایہ اصلی معلوم کرتے ہیں ہر کا مثلا آج ہے آج کون سی جنوری ہوگی گئی چودہ, چودہ, جنوری. چودہ جنوری چودہ جنوری کو ہمیں دیکھتے ہیں کہ سایہ اصلی آج جب سورج جہاں پہنچا تھا وقت کسی بھی لکڑی کا سایہ کتنا تھا اصلی سایہ کتنا تھا یہ معلوم کرتے ہیں ہم یہ معلوم کرنے کے لیے یہ عدل کلیے سال ہمیں مدد فراہم کرے اس کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں وہ ہوگا کیسے معلوم ایسے معلوم ہوگا کہ سورج صبح فرض کرتے ہیں سورج صبح آیا تھا آتے آتے آتے آتے سورج یہاں سے شیخلا تو تم ادھر پہنچا تو وہاں سے اس نے شعا پھینکی ادھر میرے سر پہ شوائ اس کے آ گئے ہیں شعبے پھینکی یہاں میرے سر سے شوائیں ایسی دیوان چلی جسم سے کوئی نہیں چلتی تھی ادھر سے بھی گزری شوائیں ادھر سے بھی گزری اوپر سر سے بھی گزری تو جہاں سے نہیں گوبر وہ سہایتا کیا ہوئی سایا بنا تو میرا سایا وہاں تک چلا گیا ٹھیک ہے میں سیرا था تھا سورج وہاں تھا وہاں سے कि اس نے کہیں کہ شوائے ایسے तक چلی گی وہاں تک میرا سایہ بن گیا ٹھیک ہو گیا ایک سورج ہے ایک میرا سنت واس ہے سر ہے اور ایک ادھر سایہ بن گیا اب دیکھنا اس کو میں تصویر کیسے بنا لوں الیکٹری خریدی میں نے یہاں ہم کہیں کتنے کھڑا سورج ادھر سے گھومتا گھومتا گھومتا گھومتا آیا ادھر ہمارے نسندار کے وقت پر ادھر سورج پہنچ گیا ٹھیک ہو اس نے یہاں سے شوائن تھینک کیسے آ اس کا سایہ بن گیا ادھر اس کے سایا بننے سے کیا منگے جب گیا فرضیس جس میں دو ضلع تو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک لکڑی نظر آ رہی ہے سایہ نظر آئے گا یہ تیسرا مسلس نظر نہیں آئے گا لیکن ہے تو صحیح محرا اس کی شوائیں جا رہی ہیں ہے. ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا کیا. یہ جو لکڑی کھڑی ہے اس لکڑی کا سنت راس یہ لکڑی کا سب سے ہے لکڑی کہاں کھڑی ہے زمین پہ زمین کون سی ہے سوابی کی ٹھیک ہے زمین پہ ہے لیکن زمین کون سی ہے سوابی سوابی کہاں موجود ہے کتنا روڑ ہے اس کا چونتیس اشادیاں ایک ادھر درجے یہ دور ہے کہاں سے فتیشوس ہے یہ فتح دس ہمیں پڑتا فتیش نیوا سے یہ چونتیس گرجی यह سمجھ میں آئے نا بات یہ ہمیں پتا ہے کرنے سے کہ چونتیس گرجی گھر ہے اس میں اگر دیکھیں یہ جو لکڑی ہم نے کھڑی کی تھی یہ ہم نے ناپ پر کھڑی کی نہیں ناپ کر کھڑی کی تھی گھر ناپ لیں گے یہ میں کہتا ہوں کہ ہم ہم نے لکڑی ایک میٹر کھڑی کی ہے کتنی کھڑی کی ہے ایک میٹر اور یہ جو زادو یہ ہم نے لکڑی سیدھی کھڑی کی ہے بالکل سیدھی جب سیدھی لکڑی کھڑی کرتے ہیں تو یہ زادو یہ نقے درجے کا زاوی بنتا کوئی ہے خود گو یہ زبیا نقدے درجے کا بنتا میں یہ جب درجے کا بن گیا تو اس مسند کے ایک اور دو چیزیں بدل جا رہی اور ایک دو تین چار چیزیں معلوم نہیں ہیں چار چیزیں معلوم نہیں ہیں جبکہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ اگر اس میں سے تین چیزیں معلوم ہوں گی تو وہ تین معلوم ہو سکیں گی اس کے علاوہ یعنی اس قائمہ کے علاوہ دو چیزیں کم از کم معلوم ہونی چاہیے تو ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ سایہ کتنا ہے یہ مطلوب ہے کہ سایہ کتنا ہے اس مطلوب کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایک اور معلوم چیز چاہیے جس سے ہم یہ مجبور معلوم کر سکتے معلوم چیز کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے کوئی ناپ بھی نہیں سکتے ہم لوگ کیونکہ لکڑی کے سر پر اگر آپ بھی رکھ کے ناپنا چاہیں گے تو وہ شعائ نظر نہیں آ رہے تو کہاں سے پتہ چلے گا نہیں پتا چل سکتا .Yeah, یا پھر رکھ کے شاید ناپنا ہے نہیں تب معلوم نہیں کر سکتے ممکن نہیں آپ کے لیے جب نہیں معلوم تو کیا کریں گے کہ ایک ایسا کر سکتے ہیں لوگ تھوڑا استعمال کیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ والا زاویہ ہے نا یہ والا یہ ہم اکل طریقے سے معلوم کر لیتے ہیں الگ سے کسی طریقے سے ہم یہ زاویہ پتا کر لیتے ہیں یہ جب पता کر لیں گے تو پھر ایک یہ پتا ہے ایک ہے ایک یہ پتا ہے اب یہ معلوم ہو سکتا ہے پھر ہو سکے بنائے پہلے ہم نے یہ کیا تھا اس میں ہم بیس دن بنایا تھا اب ہم نے یہ کیا چار کیا تو پتا چلا کہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ والا زاویہ اور یہ جو ہے اوپر بن رہا ہے اوپر بھی ایک فرضی زاوی بن رہا ہے یہ سنتو ہے یہ سورج دیوش کی شایا آ رہے ہیں اسمتوراش کے ترجیح ادھر ایک زاغی بن رہا ہے فرضی زادی ہے لیکن ہے بن رہا یہ دونوں زادیہ راسی زادیہ ن سے زیادی یہ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں ایک پہلے سے مسلمان یہ برابر ہوتے ہیں جتنے درجے کہ یہ ہوگا اتنے درجے کہ یہ ہوگا جتنے کہیے اتنے کہیے بالکل برابر ہوتے ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں یہ والا جو فاصلہ ہے یہ سمتر راست سورج کا جو فاصلہ ہے یہی زیادہ ہی ہے یہ والی کوس والا زادی ایک ہی چیز ہے جب میں یہ زالی بنا تھا ایسے کر کے اس کا یہ اگر بیس درجے کا ہے یہاں بھی بیس درجے کا یہ بھی بیس درجے کا دائرہ یہ چھوٹا ہے یہ تھوڑا بڑا یہ تھوڑا بڑا لیکن ہے درجے سی بیس درجے ہی ہو تو یہ والا زادیا یہ اور یہ برابر ہے ایک ہی اور یہ اور یہ برابر ہے لہذا اگر یہاں سے لے کر لا تک کا فاصلہ پتا چل جائے تو ہمیں जाएगा यह چل जाएगा گا یہ پتا چل جائے, <تصف> <تصف> <थीके. تصف> جائے, جائے گا تو یہ اب یہ کیسے معلوم ہوتا یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ سورج سے ہمارے سنتر راس کا فاصلہ معلوم کرنا ہے کہ یہ میرا سنتور راس ہے اگر سورج سے یہاں پر کتنے درجے کا فاصلہ ہے یہ معلوم کرنا ہے ایسا لیکن معلوم کریں گے کیسے وہ اس طرح کہ جہاں ہم نے ویکٹری کھڑی کی ہے یہ ہے چونتیس اشریا گیارہ ایک ایک جہاں میں کھڑا ہوں میں جہاں کھڑا ہوں یہ ہے اس دیوار سے چالیس فٹ ہو دیوار سے کتنا یہ چالیس فٹ اور میرے سنتر بات سے یہ بھی ٹھیک ہے اور اس دیوار کا سنتر بات سے اوپر والی جگہ چھت تو جتنا فاصلہ یہاں سے وہاں تک ہے اتنے فاصلہ وہاں سے وہاں تک بھی اگر یہ میرے اوپر ہے وہ اس کے اوپر ہے جتنا فاصلہ یہاں سے وہاں ہے اتنے فاصلہ وہاں سے وہاں تک समझ में आ रहे हैं देख लेना कि ये फतेह इस त्यार फतेश दिवार से चौंतीसगढ़ की इधर लकड़ी कड़ी की हमें सूरज जो होता है सूरज ये खतह इस्तीवार से यह तो इधर होगा या इधर होगा ब्रह्म जो एक तरफ होगा अभी आजकल सूरज जो है वो फते इस्तीवार से इधर की डाली तो मैं फतेह इस यहां नहीं बनाता फतेह यहां बनाता यह फतेह इस ठीक है استعا یہاں یہاں سے ہی چونتیس گزر سے فتح استعمال ہے تو اس کے اوپر ہے دہرا موجود نہ تعریف ہم نے ایک ہی تھی نا یہ فتح استوا ہے تو اس فتح استفا کی محاذات میں آسمان پر بڑھنے والا دائرہ اسی اوپر دہرا مدری ناہل تو یہ فتح استع سے اوپر بنا ہوا ہے مودی نہار سمجھ میں موجودگار اوپر بنے اب دیکھ لینا یہ زمینی فتح دہا تھا یہ یہاں پر صحیح ہو گیا اور یہ ہم نے زمین پر چونتیس گرجی پھر کھڑی کی تھی تو لہٰذا یہ جب فتیش درا سے چونتیس گڑی دور ہے تو یہ راست بھی میرا یہ فتیشترا سے چونتیس گڑھ دور ہو نا تو گجی آئے جیسے اتحاد ہے نشاد کیا تو یہاں سے لے کر یہاں تک چونتیس ایک ایک درجے فاصلہ ہوا سارے سمجھ میں آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کا نئے سے اگر آپ دیکھیں گے نئے سے اگر آپ دیکھیں کیا ہے وہ ذرا دیکھ کتنا اکیس اشاریہ دو چھ نو مائنس ہے نا مائنس کا مطلب ضروری ہے یعنی دہرا موجود آر سے سورج اکیس اشاریہ دو چھ نو درجے ادھر پورے ادھر اگر میں دیکھوں تو یہ موجود ان ہے اس سے سورج اکیس اشاریہ دو چھ نو درجے ادھر ہے ٹھیک اب دیکھو یہ سورج ہے اس سے اکیس ایشوریہ دو درجے ادھر اور میرا سمتر راس ہے اس سے چونتیس عیشوی ایک درجے ادھر تو یہاں سے یہاں تک معلوم فاصلہ معلوم ہو سکتا ہے جمع کر دیں گے تو جمع کر لیں گے آرام ہو جائے گا تو اکیس عشوریہ دو چھ نو جمع ایک ایک جمع کیا ہے اتنا پچپن اشاریہ تین سات نو پچپن اشاریہ تین سات نو جمع صحیح کیا ہے تو نہیں کیا تو گویا کے وہ سورج سے کا فاصلہ پچپن اشاریہ تین درجے ہے بچپن شریات تین درجے ہے جب یہ فاصلہ بچپن شریات تین درجے ہے یہ والا فاصلہ اس کے مطلب ہے کہ یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی پچپن درجے ہوا یہ اور یہ تھوڑا برابر ہے تو لہذا یہ زادیا کتنا ہوا تین سات سمجھ میں آ اب مسلس کی تین چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو اب تین چیزیں مسلس کی پوری ہو گئی ہیں یہ زیا ہے بچپن شریف لیے تین سال درجے یہ ہے ایک میٹر یہ معلوم کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں یا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے معلوم کریں میرا دیکھ کتنا نکلتا ہے کچھ نکلا اب کیا نکلے ایک اشاریا چار چار کوئی ضرور نہیں گو کہ آج دوپہر کو اگر ہم ایک میٹر لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں تو مشر نہار کے وقت اس کا سایہ ایک اشاریاں چار میٹر ہوتا یعنی ڈیڑھ میٹر ایک میٹر لکڑی کے وقت پہ کے وقت نسوت نہار کے وقت کھڑی کرتے تو اس کا मीटर نار کے وقت ایک میٹر لکڑی کا سایہ کتنا ہوتا ایک اشاریہ چار میٹر اتنا میٹر ہوتا اور یہ اقصد پتلو ہمارا یہی تھا کہ سایہ آج کتنا ہوگا تو یہ ایک اشاریہ چار میٹر آج سایہ تھا پتہ سمجھ میں آئے گی کچھ لوگوں کو ہوگا اس لیے آیا ہوگا دوبارہ پہلے سے سمجھو گا اور کچھ کو نہیں آیا ہوگا وہ اس لیے نہیں آیا ہوگا تو انہیں پہلے سے نہیں سمجھا گا <coughs> <coughs> دوبارہ میں تھوڑا سا دھیان کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ہو جائے ایک مطلب دوبارہ ہو جائے زین تو بالکل خالی کر لیں یہ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی اب ہم نے دیکھا ہے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ اب لکڑی لیں زہن میں یہ لکڑی ہم کھڑی کر دی لکڑی کھڑی کی نصف نہار کے وقت بالکل سیڑھی سورت وہاں سے چلتا چلتے چلتا آیا اور ادھر لکڑی کے ہمارے یہ دائرہ نصن نہار ہے اس کے اوپر پہنچی ٹھیک ہو گیا سورت نے سے شاعر مارنا شروع کرنی ہے اسے ادھر آ گیا ایشوان پڑے اس لکڑی کا سایہ بن گیا تھے جب اس لکڑی کے یہاں سایہ بن گیا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ ناپ اس وقت ہمارے اندر عقل ہوتی کہ ہم پیتا دے کے خود ناپ لیتے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کس وقت آیا تھا اب ناب نہیں سکے تو لہٰذا بعد میں ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت اس کا سایہ ایسے بنا ہوگا یہ سایہ بنا تھا یہ ہم نے ایک میٹر لکڑی کھڑی کی تھی یہ ساڑیاں قائمہ بن گیا تھا خود بخود تو ہم نے دیکھا ادھر ایک مسلس بنتی ہوئی ہمیں نظر آئی تو ہم نے کہا کہ ہم نے سائن کاس کہنا سارا کچھ پڑھے ہیں لہٰذا اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ آج سایہ کتنا تھا پھر سوچنے لگے تو اس مسلس میں صرف دو چیزیں تو معلوم تھیں تیسری چیز معلوم تھی نہیں اور ہم نے یہ معلوم کرنا تھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کم از کم اس کے علاوہ دو جینیں معلوم ہونا ضروری تھی یہ تو یہ جینا معلوم ہوتا یا یہ زالیہ معلوم ہوتا یا یہ ہوتا کچھ نہ کچھ ہوتا پھر ہم نے خود ہی سوچ کر ایک نتیجہ نکالا کہ یہ زالیہ معلوم ہو سکتا ہے اور تو یہ جب ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے ذریعے سے یہ معلوم کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں اوپر ایک آسمان پہ نظر دوڑائی تو پتا چلا کہ سورج نے یہاں سے ہمارے اوپر شوائیں پھینکی تھی اور ہمارا سنتو یہ تھا اگر ہمیں سورج سے دیکھ کر ہمارے سنتو کا فاصلہ پتہ چل جائے تو ہمیں یہ والا زاویہ معلوم ہو جائے گا یہ جب زاویہ معلوم ہو جائے گا تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ برابر ہیں تو لہٰذا یہ زاویہ بھی معلوم ہو جائے گا پھر ہم�, <corporations> <بھی> <commercials> ہم نے یہ معلوم کرنا شروع کیا کہ سورج سے ہمارے سنتو کا فاصلہ ہے کتنا تو ہماری عقل نے یہاں تک رسائی حاصل کی کہ دیکھو بھائی آپ खति ختیش से سے چونتیس درجے ادھر ہیں اور آپ کا سمت راس بھی ظاہر ہے مودی نا سے چونتیس और ادھر ہے اور سورج صاحب جو ہے نا اس کا آج میل جو ہے نا اکیس درجے ادھر ہے اور آپ اس سے چونتیس درجے ادھر ہیں تو دونوں کو جمع کریں گے تو فاصلہ آ جائے گا تو ہم نے وہ فاصلہ نکال لیا تو پچپن تین ساتھ نہ ہو گیا جب یہ اتنا ہو گیا تو ہم نے پھر آرام سے یہ کر دیا کہ سمجھ لیا ہی کہ یہ زاویہ اتنا ہے یہ اتنا ہے تو یہ بھی اتنا ہے یہ اتنا ہے تو پھر اس کے ذری سے اس کو ساتھ ملایا یہ زاویہ تھا یہ متصرا تھا دونوں معلوم تھے تو اس کے ذری سے متقابلہ معلوم کر دیا بس اتنے سے کام کرنا ٹھیک ہے جی وہ تو تھوڑا اتنا لیکن یہ تو اتنا لمبا کام ہے ہر وقت اثر کا نماز نماز کا وقت معروف کرتے ہوئے چکر کو ہم مارے گا تو لمبا چکر ہو جائے گا ہر وقت ہم مسلسل بنائیں پھر سورج کو دیکھیں پھر یہ کریں لمبا کام ہو جائے گا اس کے لیے ہمارے اکابے نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم سیدھا سا ایک کھلیا بتائے تھے کہ اس میں آپ نے کیا کیا ضابطہ بنا کے دے دیتے ہیں اس ضابطے کے آپ روپئے عمل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آسانی سے حل ہو جائے گا ضابطہ کیا بنایا انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو آپ اگر یوں کر لیں یوں کر لیں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ جو ہے یہ چونتیس کی چونتیس تو اردن برل ہے نا آپ کا یہاں سے اردو برد ہے تو لہٰذا آپ کا جتنا اردن بنت ہے اتنا سنتو راش ہے یہ کہ آپ کا سنتو راست یہ ڈی ہے ارجن برد ہے ارجن برد کو ہم بی ستابی کرتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ میل شمش ہے یہ مہران کو کہتے ہیں میل شمش ہے کہتے ہیں یہاں اس کو آپ سمجھیں یہ ڈی ہے میل کو سمجھیں کہ ڈی ہے اور سنتو راست کو سمجھیں کہ وہ ڈی ہے یہ وہ زین میں بچھا لیں گے یہ طرح ہے پھر آپ یوں کریں بی منفی ڈی کر لیں بی منفی ڈی کر لیں اور اس بی منفی ڈی کا آپ ٹین نکال لیں بی منفی ڈی کا ٹین نکال لیں کہ یہ سایہ بن جائے گا کیا کہہ دیا انہوں نے بی منفی ڈی کا چین نکال لیں تو سارا اس بن جائے گا تو انہوں نے کہتی بی بن فی بی پہ پین نکال لیں نکال کے دکھاؤ پیسے نکالتے ہیں آپ تو بی میں کیا ہوگا کوئی ایسا گھر دیکھیں یہ چین ہے بی چونتیس رکھو اور منفی چونتیس سے ایک ایک منفی ڈی جو ہے کتنا تھا منفی اکیس اشاریہ دو چھ نو کتنا تھا نا یہ اس کو ایسے لگانا یہ منفی کے ساتھ ٹھیک ہے تو بی یہ ہو گیا منفی اکیس اشاریہ دو چھ نو تو یہ منفی کو منفی کے ساتھ جب کر منفی من کے مثبت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹین چونتیس اشاریہ ایک ایک جمع اکیس اشاریہ دو तो نو صحیح ہے تو ان دونوں کو جب جمع کیا تو کیا ہوا شارع, تین تین سات نو ہو گیا تو اس کا ہم نے ٹائم نکالا ایک اشاریہ چار چار گیا بس ہمارا تھا نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک اتنی جلدی نہیں آیا ہوگا پھر ایک مرتبہ کرنا پڑے گا دیکھے ہوئے یہ ہے زاویہ کتنے کا پچپن تین سات نو اس کے اوپر ہم نے کھلیا لگایا تھا ٹین کا اب دیکھیں نا ٹین زاویہ یہ ہے نشا دیا تین سات نو ٹھیک ہے اور کیا نام ہے اس کا نہیں ہوتا پھر ٹین سیٹا برابر تھا قابل بتا مختصلا ایسے ہے نا اب ٹھیک ہے جگہ ہم نے لگایا پچپن اشاریہ تین سات نو برابر ہو گیا متقابلہ متقابلہ تمہاروں نہیں ہے نا اس کو اسی طرح لکھتا ہوں بٹا متصلہ ایک ہے ایسے ہی اب بٹا متصلہ جو ہے نا ایک بٹا مطلب کچھ نہیں ہوتا جلدی ہو گیا پچپن اشاریہ تین سات نو برابر متقابلہ ایسے ہو گئے متقابلہ ہے اس کی جگہ میں لکھوں سارا اشلی برابر ہے ٹین پچپن اشلی تین سات نو کیونکہ مسئلہ تو نہیں ہے یہ جو پچپن اشلی تین سات نو یہ والا ہے یہ آیا کہاں سے یہ کہتا آیا ہے یہاں سے ہم نے یہ کیا تھا کہ ان دونوں کو جمع کیا تھا ٹھیک ہے جمع تو ہم نے اس لیے کر لیا تھا کہ ادھر یہ کی کو ہٹا ہے منفی کی علامت کو ہٹایا ہے. تو منفی کی علامت کو ہٹایا اس لیے جمع ہوا ورنہ یہ منفی ہوا ہے. وہ ایسے کہ بی کو منفی کیا ہم نے ڈی سے لیکن یہ, منفی, یہ خود منفی میں تھا تو یہ ہو گیا تھا بیس کی وجہ سے ہو گیا تھا بی جمع ڈی سمجھ میں ہے نا بی جمع ڈی اس لیے ہوا تھا تو بی منفی ڈی ہے تو یہ جو آیا ہے بچپن ہے تین سات نو تو یہ بی منفی ڈی سے آئے تو ہم اگر اس کی جگہ پر یہ جو ایک سورت ہوئی کڑیا بنائیں گے تو ہم اس کی جو لکھ دیں گے بی منفی ڈی صحیح ہے تو بی منفی ڈی نکالنے سے یعنی چین بی منفی ڈی نکالنے سے سایہ سی آ جائے کرے گا ہمیشہ جب بھی اور جس بھی علاقے کا آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ بی منفی ڈی کا ٹین نکالیں بس سایا نکلیں لیکن ایک میٹر لکڑی کا ایک میٹر لکڑی کا سایہ نکلے گا اگر مقدار زیادہ ہوگی کم ہوگی تو پھر اس کے ساتھ شرم دینا پڑے گا بس وہ ہوتی نہیں ہے کوئی کنڈیوں میں ہم ایک میٹر ہی استعمال کرتے اور پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں اتنی آسانی سے نہیں آئے گا اس کو زور لگانا پڑے گا یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا اس کو اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ سکتا ہے سمجھ میں آ جائے جی جی بالکل بالکل مثلاً اگر سورج ادھر ہوتا ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے تو پھر دس بجے ادھر جائے تو دس بجے بی چونتیس ہے نا ایک, ایک ایک जो जो जो जो दी منفی دس اوور دیتا بی منفی ڈی تو وہ چوبیس رہ جاتا ایک ایک رہ جاتا اسی میں نکالتے اور کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے چوبیس کا ٹرین ہاں چوبیس کا ٹرین نکالیں گے سائز نہیں نکلا ہے بس ہوگا یہی ڈی منفی ڈی لیکن ڈی جو ہے اگر مثبت ہے تو مثبت لکھیں گے منفی ہے تو منفی لکھیں بس یہ فرق ہوگا دوسری آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کیلکولیٹر ہے نا کیلکولیٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے پیسے آپ نے بھرے لیکن دیے تو اللہ نے تو اس کیلکولیٹر میں ایک کام کر لیں وہ کام یہ کر لیں اس میں تھوڑا سا دباؤ ہے اس میں اے بی سی لکھی ہوئی ہے کیلکولیٹر میں آپ کو نظر آئے گی آپ اگر دیکھیں گے نا دور سے تو سورخ گرم میں آپ کو اے بی سی نظر آئے گی ہے اس اے سی نے یہ کچھ محفوظ کر کی میموری ہے یہ دار ہے کھانے ہیں اس کے اس میں یہ کچھ محفوظ کر لیتا ہے تو اس میں جہاں بی ہے بیس سے گٹن کے اوپر ہے گھنٹے منٹ والے بٹن کے اوپر ہے بی ہے اور ڈی ہے سائن والے بٹن کے اوپر لکھا ہوا ہے اسی طرح اب آپ ایسا کریں کہ اپنے کلکمیٹر پہ لکھیں چونتیس اشاریا ایک یہ لکھیں چونتیس اشیا ہے اب آپ ایسا کریں اس میں ایک بٹن ہے کا نام ہے نہیں تھا شفٹ شفٹ میں بٹن دبائے اور نیچے ایک بٹن ہے ایس ٹی بٹن ایس ٹی نام ہے آر سی ایل آر سی ایل کا بٹن ہے شفٹ میں بٹن دبا کر کا بٹن دبائے ایک مطلب دبانا ہے دبا لیا اب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے نا چھوٹا تھا ایس ٹی خیا نظر آئے گا آیا ہے جب یہ آیا ہوا ہے تو سمجھو کام آسان ہے اب آپ جس بٹن کے اوپر بی لکھا ہے گھنٹے منٹ والا تو اس کو دبا دیں کون کو اب ایسا ہو گیا ہوگا چونتیس ایک ایک اور ادھر ایسے تیز کا نشان پھر ایسا ہوا جس کا تو صحیح ہے جس کا ایسا نہیں ہوا تو اس نے کام صحیح نہیں کیا دوبارہ دوبارہ کر لیں اس کو آپ اور والا بٹن کے ساتھ कर दिया उसके बाद चौंतीस शरिया एक एक लिखें लिख दिया उसके बाद शिफ्ट आर बटन दबाए दबा दिया उसके बाद जिस बटन पे B लिखा हुआ है यानी घंटे में दवा लगा उसको दबा दें एक मत कुछ फर्क आ गया सामने चौंतीस शरी निशान फिर اگر ایسے لکھا ہوا ہے تو کام صحیح ہوا اگر ایسے نہیں لکھا ہے تو کام صحیح نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونتیس شریع ایک ایک چلا گیا ہے بی کے اندر یہ جو چیز ہے نا چیل بتاتے کہ چونتیس ایک ایک چلا گیا ہے بی کے اندر اب آپ اے سی کے ختم اس کو اور اپنے پاس لکھیں منفی اکیس اشاریہ دو نو मंफी के साथ देखिए मंफी इक्कीस दशा लिया दो छह नौ लिख लिया शिफ्ट आर सी एन सी एन और फिर वो डी रहा बना रहे दीण। दीण। दीण। दीण। हाँ जवाब आ गया इक्कीस दो छह नौ चला गया है डी के अंदर ऐसा बना रहे हैं جگہ دو چھ نو چلا گیا ہے ڈی کے اندر ایسے بتا رہا ہوں اس کا مطلب آپ کے के کے اندر چونتیس یعنی ارجن برن محفوظ ہو گیا اور ڈی کے اندر میرے شمس محفوظ ہو گیا اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اے سی کا بٹن دبائیں گے فارغ کردیش کو اے کا بٹن دبانا اب آپ ایسا کریں الفا کا بٹن دبائیں اس کے ساتھ اس وارے کے ساتھ اگر سرک الفا کا بٹن دبائیں اور بی والا بٹن دبا لیں بی جس پہ اوپر لکھوا تھا دبا دیا سامنے بی لکھا ہوا ہے اور برابر کا بٹن دبا چونتیس آ گیا اس کا بتائیے کہ بی میں چونتیس موجود ہے پھر اسی طرح الفاظ ڈی والا بٹن دبا اور برابر کا بٹن دبائیں اکیس منفی ہے منفی کے نہیں کریس اشاریہ وہ محفوظ ہے منفی بھی اکیس اور اس میں چونتیس محفوظ ہے اب اگر آپ ایک مرتبہ محفوظ کر لیا نا تو یہ محفوظ ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر کچھ اور نہیں ڈالتے کچھ اور ڈالیں گے تو یہ نکل جائے گا تو اس کے لیے اب آپ کے لیے یہ کنیاں حل کرنا آسان ہوگا آپ اپنے کیلکولیٹر میں سیدھے سیدھے لکھیں گے ٹین لکھنا ذرا بریکٹ بنائے الفا بی ہو مائنس الفا ڈی گرانے اور بریکٹ بند کرنے برانے کا بڑا بات ایک چار چاہیے چار چار کا مت مجھے نہیں چاہتے آج آر کے سایا اس کی ایک شو چار چار اگر کل کا معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ ڈی کی جگہ کل کا میرے شخص ڈال پرسوں کا معلوم کریں گے تو ڈی کی جگہ پرسوں کا میری شخص ڈی نہیں رہے گا تو اور آج سے بیس دن چالیس دن پچاس جس تاریخ پر بھی گے تو ڈی کی جگہ پر آپ اس دن کا میرے شخص ڈال دیں और ये टैन भी हम पीढ़ी करेंगे आपका साया से निकल सही होगी गया इसकी आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी मश्क कर ले अभी तो याद हो जाएगा वरना भी चला जाएगा कहीं ना कहीं ساتھی جو جانتے ہیں جن کو پتا چل گیا ہے وہ دوسروں کو ضرور سکھائیں سکھانے سے یہ پھیلے گا اپنے پاس رکھنے سے یہ ختم ہو جائے گا یہ میرا گھر آج کے دن اتنا کافی ہے اس کو جا کے اس پہ مطلب دوبارہ دیکھیں طلبا کی طرح مندر گھر میں جا کے اس پہ ایک مطلب یہ سب کچھ جو کچھ پڑا ہے اس کو میں آپ پتہ پنجیات میں دیکھوں گے اس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو ایک ایک مطلب وہاں دیکھیں گے جب تو اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہاں دیکھے ہوئے لکھے ہوئے میں اور آپ کے سمجھنے میں فرق ہے تو پھر دوبارہ اس سے پوچھ لیں کہ وہاں اس طرح لکھا ہے اور یہاں یہ اس طرح ہے تاکہ وہ بالکل بات یہ ہوا ضرور جو جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو ایک پتہ دوہرا وہاں جا کے ان شاء اللہ فائدہ ہو کسی تعلیم کو پکڑ کے اس کو سکھانا شروع کر دیں اگر طلبا میں نہ وہ مصروف ہے کیا وغیرہ تو پھر استاد کو پکڑ کے اس سے ہو غلط پھر پوچھ رہا تھا آپ کو سنگھ کو بہت